بولے خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمیں میں فساد کرنی نہ آئے اور نہ ہم چور ہیں